استاد مصعب سوری فک اللہ کی کتاب دعوت المقمت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد سلطنت عثمانیہ میں جاری ہے سلطان سلیم رحم اللہ تعالی کے دور کا تذکرہ ہو رہا ہے گزشتہ سبق میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں صفوی سلطان شاہ اسماعیل کو شکست ہوئی جالدیران کے مقام پر فارسیوں کو سلطان سلیم رحمہ اللہ کے مقابلے میں شکست ہوئی اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے اور اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ جن ایام میں یہ اسباق ہو رہے ہیں ان ایام میں طالبان عالی شان عمارت اسلامیہ کے مجاہدین نے شیعوں کے مرکز ایران کو الحمد بہت کچھ سکھایا ہے تقریباً سات آٹھ ان کے فوجی بھی مارے گئے ہیں اور پوری دنیا کو ایک پیغام گیا ہے ایک سبق ملا ہے کہ جو بھی طالبان علیشان اور عمارت اسلامیہ کو دانت دکھائے گا اس کے دانت کھٹے کر دیے جائیں گے یا توڑ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالی نے اپنے زمانے میں ان شیعوں کو بہت زبردست سبق سکھایا تھا آج بھی اللہ جل جلال کی مہربانیوں سے اور ہمارے اس درس کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قبولیت میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کے ساتھ اس کا حسن اتفاق بھی پیش آ جاتا ہے کہ ہم یہاں شیعوں کے خلاف جہاد کی سلطان سلیم کی عظیم تاریخ دہرا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مجاہدین کو ایرانیوں کے خلاف جہاد کی توفیق عطا کی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمارت اسلامیہ کو قیام استحکام دوام عطا فرمائے اور ہر قسم کے اسلام دشمن لوگوں کو طاقتوں کو حکومتوں کو اللہ تعالیٰ نیست تو نابود فرما کر عظیم اسلامی خلافت مسلمان امت کو عطا فرمائے تاکہ یہ مسلمان امت مظلومیت مقہوریت اور مغلوبیت سے آزاد ہو سکے اللہ آمین میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں شکست تو شیوں کو ہو گئی سلطان سلیم کے مقابلے میں اب شکست ہونے کے بعد دشمن نے تو نیچے بیٹھنا نہیں ہے جیسے کہ امریکہ باوجود شکست کھانے کے افغانستان میں طالبان کو تنگ کیے جا رہا ہے اور ہر قسم کی سازشوں کے ذریعے طالبان کی حکومت کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں مصروف ہے اور ان سازشوں میں پاکستان کے وہ حکمران جن کے خلاف جہاد کرنے کی وجہ سے ہم باغی ٹھہرے ہیں وہ بھی زبردست انداز میں سو فیصد شامل ہیں اللہ تعالی ان حکمرانوں کو یا ہدایت دے یا اللہ تعالی ان حکمرانوں سے مسلمان اما کو نجات عطا فرمائے میرے فارسیوں کو سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالی کے مقابلے میں شکست ہوئی تو انہوں نے اب ایک نیا پتا کھیلنا شروع کیا چونکہ یہ تاریخی باتیں ہیں اس لیے کچھ باتیں بیان کرنی ضروری ہیں کہ اس وقت جب کہ ایک طرف شاہ اسماعیل صفوی کی حکومت تھی ایرانیوں کی دوسری طرف مالک کی حکومت تھی تیسری طرف عثمانی سلطنت وسعت اور بڑھتی جا رہی تھی آہستہ آہستہ ایسے حالات میں یہ سلیبی کیا کر رہے تھے سلیبی جو ہے یہ حتیٰ کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کو کھودنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو نکال کر لے جانے کی کوششوں میں مصروف تھے یہ عجیب بات سبحان اللہ یہ یہودی یہ صلیبی قرآن کریم کے فرامین کے موافق کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے چنانچہ صلیبی اور یہودی اور ان کے جو یار ہیں یہ شیعہ وغیرہ روافظ وغیرہ انہوں نے بھی اپنی سازشیں اور چالیں کھل کر چلنی شروع کی ایرانیوں نے یا یوں کہہ لیجئے رافزیوں نے شاہ اسماعیل صفوی کی سربراہی میں جو کہ کسی وقت الہ ہوا کرتا تھا ان روافظ کا اور سلطان سلیم جو کہ بندہ خدا ہیں ان کے سامنے سے باغ کھڑا ہوا تھا شاہ اسماعیل صفوی نے پرتگالیوں کے ساتھ معاہدہ کیا سلطان سلیم کے خلاف اور ظاہر سی بات ہے پرتگالیوں کا کوئی نیک مقصد تو تھا نہیں وہ جدہ کی بندرگاہ پر بحیر عرب کے گرم پانیوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور کسی طرح مکہ مدینہ اور مقدس مقامات کو اپنے زیر نگرانی لانا چاہتے تھے اور یہ شیعہ جو ہیں یہ ایرانی حکومت کی باقیات یہ پرتگالیوں کے ساتھ مل جل کر اس کھیل کو کھیلنا چاہتی تھی چنانچہ شاہ اسماعیل کا سفیر جو ہے پرتگالیوں کے ساتھ ملا اور صفوی اور پرتگالیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا اس معاہدے کی روح سے پرتگال کے جو بحری بیڑے تھے انہوں نے بحرین اور قطیف کی طرف سے فارسیوں کو مدد فراہم کرنی تھی اسی طرح پرتگالیوں نے مکران اور بلوچستان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے بھی شاہ اسماعیل کو امداد فراہم کرنا تھی اللہ ہمارے بلوچستان کے سنیوں کو طاقت عطا فرمائے یہ بہت غیرت مند لوگ ہیں اور ایرانی بلوچستان کے مجاہدین سے الحمد مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہے اللہ تعالیٰ ان کے جہاد میں برکت عطا فرمائے یہاں پر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے جسے تاریخ والے بغاوت لکھتے ہیں نا یہ دراصل جہاد ہے جیسے کہ ہمارے جہاد کو بھی بہت بڑے بڑے لوگوں نے بغاوت کہا تو ظاہر سی تاریخ میں اسے بغاوت ہی لکھا جائے گا اور الحمد میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے تمام دوستوں عزیز و شاگردوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کا اس ساز جو ہے بہت بڑا باغی ہے اور باغی کے اس لقب کو میں اپنے لیے تمغہ امتیاز سمجھتا ہوں تمغہ جرت و تمغہ بسالت سمجھتا ہوں الحمد ہم جہاد پاکستان میں مصروف جو مجاہدین ہیں یہ نظام پاکستان کے اس جمہوری نظام کے اس کفری نظام کے باغی ہیں جو کہ آئین اسلام ہے اور عین جہاد الحمد للہ شاہ اسماعیل صفوی کے خلاف بھی بلوچستان کے سنیوں نے مسلمانوں نے عالم جہاد بلند کر دیا تھا چنانچہ شاہ اسماعیل صفوی کو بلوچستان کے اس جہاد کو کچلنے کے لیے طاقت کی ضرورت تھی اور وہ طاقت اس نے پرتگالیوں سے حاصل کی جیسے کہ پاکستانی بریکٹ میں اسلامی حکومت کہہ دیجیے یہ مجاہدین کی طاقت کو کچلنے کے لیے امریکیوں سے امداد حاصل کرتی رہی اور آج بھی اس سخت میں موجود ہے لیکن کبھی بھی ان لوگوں کو جو کہ ہمیں باغی کہتے ہیں انہیں یہ کہنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ یہ پاکستان کیوں آخر امریکہ کی امداد لے کر مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے نہیں یہ حق باتیں کہنے کی انہیں نہ توفیق ہے اور نہ ہی عادت ہے اور نہ ہی ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے